اور جب نے اپن قوم کے لیے پا مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا اصا مارو فور اس میں سے بارہ چشمے با نکلی ہر گرو نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پا خدا کا دیا اور زم میں فساد اٹھاتے نہ پھرو